<متصفح> پڑھ رہے گا وعلى رسول الكريم أعوذ بالله السبيل العليم من الشيطان الرجيم والذين اجتنبوا الصابوت أن يعبدوها آه وأنابوا الله لهم البشراء فبشر عباد کی آیا مبارکہ جس کا نمبر سترہ ہے اللہ اس میں فرماتا ہے ولہ زینا اور وہ لوگ اطانب تعاون جنہوں نے تعاوت سے اجتناب کیا مجترب ہونا جدا ہونا علیحدہ رہنا اے یا کس اعتبار سے علیحدہ رہے کہ تابوت کی اور عبادت کا جو بھی عمل بنتا تھا جو بھی شک ان شکھی اس سے یہ بالکل علیحدہ ہے تاغوت کی عبادت ان کی زندگی میں سے خارج تھی وہ اور اللہ کی طرف ردو کیا اس کی عبادت کرنے کے لیے لاہ بشرا ان کے لیے بشارت ہے فوشتر عباد میرے بندوں کو بشارت دے دوں بڑی مختصر انتہائی اہم بلکہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسی عبادت مانگتے ہیں کہ جس میں تاغوت کی عبادت شامل نہ ہو اگر تاغوت کی عبادت کا کوئی رنگ اس شخص میں ہو اور وہ اس پر جمع ہوا ہو تو پھر اس کی عبادت ناقابل قبول ہے جیسے کہ بہت سی آیات ہیں جو سے کفر کرتا ہے اللہ پر ایمان لاتا ہے اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا جسے ٹوٹنا کبھی نہیں یہ سہارا اس کو جنت لے لے جائے اسی طرح سے سورہ الزمر میں سارا بیان ہی یہ ہے کہ اللہ اللہ دید الخالص شروع یہاں سے ہوتی کیا نبی اللہ کی عبادت کا رخ نسل الدین دین کو خالص کر کس چیز سے خالص کرے گا کا دین اس میں نہ ہو تب اللہ تبارک مطالعہ معاف کرے گا اور اسی سورہ مبارک میں مبارکہ میں ہے نہ ان اشرخلاً من خاطی اگر بل فرض محال آپ بھی شس کا ارتقاب کر بیٹھے آپ کے امام المدیا والے اعمال حبت ہو جائے گے اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ساری سورہ اسی پر ہے کل اند اللہ بخ نسل مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں اپنا دین اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یہ نبی علیہ صلاح السلام کو حکم ہے کہ دین میں آپ کے کوئی حصہ نہ ہو جو تاغد کے دین کا ہے صلاح الدین گیارہ نمبر آئے تو انور مسلم اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں پہلا مسلم بن جاؤں جو ہی اللہ کا حکم آئے اس پر بکھ جاؤں کوئی فرما دیجئے اتنی آخاب ہوئی نہ آتا ہی تو عذاب ہے جاؤں میں اللہ کی نافرمانی کی شکل میں ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے آم دے کہہ دے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ خلق اللہ ہوں دین تکرار ہے بار بار یہی بات ہے دین کو خالص کرتے ہوں. ابو ماشے تم تم جس کی چاہتے عبادت کرو بندون ہی اللہ کے علاوہ خاطر اللہ ظال کا سران المین تو میرے بھائیوں جب یہ اتنا ہی آمد مسالہ اور ہماری پیدائش اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہوئی وبا ل تو سب سے پہلے سمجھنے والی بات سارے مسئلے چھوڑ کر روٹی پانی کا مسئلہ مکان کا مسئلہ بیٹے بیٹی کی شادی کا مسئلہ نوکری کا مسئلہ دنیا بھر کے سب مسائل چھوڑ کر حتیہ کہ اپنی حاجات سے دست کش ہو کر یہ ضرور معلوم کرنا چاہیے کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور دین کسے کہتے تاکہ وہ رہو کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہو اور حقیقتا تعارت کے دن کی پیروی ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملاوٹ کی وجہ سے خالص نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے تمام عوامل پر بات کر دے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے ہیں تو اللہ تعالی پر ایمان لانے کے بعد جب تک ایمان آدمی کا شعور پر مبنی نہ ہو وہ اس حقیقت کو نہیں پا سکتا نہ سمجھ سکتا ہے نہ اس پر چل سکتا ہے بس الگ جس نے اللہ کو خالق مانا سب سے پہلی اس کی صفت بھی ہے کہ پوری کائنات میں ہر ذرے تک خالق اور یہ بات آیا ہے کافر پر اور مودے پر دونوں پر کہ کوئی بھی ایک بال بھی نہیں بنا سکتا نہ بنا سکا ہے آج تک آج ہی اللہ پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جس حال میں چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اب اللہ کو خالق ماننے والے پر یہ فرض طاری ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مخلوق کی حاجت ہو تو سوال کرے کہ اللہ پیدا فرما میرے لیے بچہ بچی دے مجھے مجھے کھیتی ادا فرما جو بھی چیز اس نے پیدائش کے طور پر مخلوق ہوئی اللہ سے مانگنی ہے وہ اللہ سے مانگے تاکہ اس کا یہ مانگنا یہ عمل یہ ثابت کر دے کہ اللہ کے خالق مانتا ہے کون ہے جو زندگی میں محتاج نہیں ہے اللہ کے مانگنے کا بیماری بھی تو ایک تخلیق ہے جسم کے اندر اور بیماری کی تخلیق سے اللہ کی پناہ مانگنا اور جو چیز فائدہ مند ہو اس کی تخلیق کا سوال کرنا اپنی جو تخلیق ہو چکی ہے میری اور آپ کی اس کی حفاظت بدنی طور پر ایمانی طور پر اس کا سوال کرنا جو اللہ سے سوال کرتا ہے وہ اس چیز کا ثبوت بہن پہنچاتا ہے کہ وہ اللہ کو خالق مانتا ہے اور جو اللہ کے ساتھ غیر سے بھی سوال کرتا ہے وہ اس چیز کا ثبوت دے رہے ہیں اپنے سوال سے کہ اللہ اکیلے کو خالق نہیں مانتا ہے یہ تو پیر فقیر کی نظر و نیاز کر رہا ہے اور کہتا ہے اگر بچہ پیدا ہوا تو پیرا جس نام رکھوں گا اور ان کے تمام جو ہے وہ ضابطے وہ پورے کر رہا ہے کبھی یہ چیز آرام کر لیتا ہے کبھی وہ کبھی وہ اس لیے کہ بچہ اللہ دے دے گا اللہ دے, دے دے گا کہتا ہے مگر پیر کو پکارتا ہے غیر اللہ کی پکار لگاتا ہے یہ شخص اللہ کے ساتھ غیر کوئی شریک کر رہا ہے اور جس کو یہ دینے والا سمجھتا ہے اس کو معبود بنا رہا ہے اور معبود جو ہوتا ہے اسی کو تابوت کہتے ہیں اگر معبود برحق اللہ نہ ہو رہا. با ابو جس کی عبادت کی جائے اگر وہ اس عبادت کیے جانے کا مستحق رہ تو ہوتا ہو ہر وہ چیز با عبید دون اللہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے ورضی ابھی عبادت ہوئی اور وہ اپنی عبادت کیے جانے پر راضی ہو جو تیر فقیر راضی ہے اس کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ اللہ والے اللہ بھی تو اللہ کا غیر بھی نہیں ان سے بھی موت تو وہ شرک کا سبق دے رہا ہے اور وہ لوگوں کو تعلیم دینے والا تعبط ہے غیر اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو لا ہے اسی طرح جسے اللہ رب ال کو جو رازق مان لیتا ہے کہہ دل رزق کی کسی ضرورت نہیں ہم میں سے ہر وقت رزق کے محتاج ہیں وہ اللہ سے ترق مانگے نا اگر بالکل نہیں مانگتا تو اللہ کو رازق نہیں مان پائی کبھی بھی اللہ کو نہیں بانتا جیسے نبی علیہ صلاح اسلام نے کافر کے بارے میں بڑی خیرات کیا قطر جب پوچھا گیا اسے تو فائدہ ملے گا کہا کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس لیے کہ اس نے کبھی ایک دفعہ بھی نکاح رب دے پھر اللہ مجھے معاف کر دے جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ سے اپنی حاجات نہیں مانگتا وہ اللہ کو حاجت روا نہیں مانتا اور جو رزق کے لیے تعویذ لٹکاتا ہے دکان پر یا ابراہیم یا عبد القادر گیلانی یہ اللہ کو بھی رازق مانتا ہے اور اس کو بھی مانے یا نہ مانے تو یہ اس کا تعاوف ہے یہ اس کی عبادت کا ہے کیونکہ اللہ سے مانگنا اللہ کی عبادت ہے اللہ کا سبار کو فرماتا ہے اڈ ادی اجب لکھو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں پکار تمہاری سنی با ادی ادا کردا ارادہ وہ پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہے تو یہ اسی کا حق ہے اللہ کے سوا کوئی رزت میں اضافہ کبھی نہیں کر سکتا کوئی شفا دے سکتا ہے اللہ کے اندر ڈاکٹروں سے دوائی بھی نہ لے حرام ہو گیا نہیں دوائی لینا جائز ہے اسباب کو اختیار کرنا ہمارے پیارے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ و وسلم اتنے زور سے اختیار کرنا کہ پوری کوشش سے من گم بچے رباد انفین پوری طرح سے تیاری کرو جہاد کی کتاب پھر میدان کے تال میں اترو یہ غلطی ہے بہت بڑی جب تھنے پر بیٹھ کر انہی کے گھر پہ تم یہ سمجھو کہ تم یہاں پر بچ جاؤ گے تعرف کب چھوڑے گا تو تیاری کرنا اور ہم دیکھتے ہیں کہ رئی سن آج کے دور میں اسامہ بن لاد ادور ملا عمر یہ بھی جب امریکہ آسمان سے آگ برسا رہا تھا زمین سے شمالی اشتہار انہیں برباد کرنے پر تلا ہوا تھا تو انہوں نے تدبیر کے طور پر پہاڑوں میں چلے جانا اسی میں خیر سمجھا اور اپنی سفا کو اور اپنے ان لوگوں کو جو ٹرین سے تربیت یا پہ, ترگیر پہ بچا لیا جی. الحمدللہ للہ کوئی لوگ ہے جو آج تک امت کا انتقام لے رہے ہر روز چار پانچ ڈبے امریکیوں کے الحمدللہ امریکہ میں جاتے مردوں کے تو یہ انہوں نے عقل سے تقدیر سے کام لیا تو دوائی لینا جائز ہے یہ تقدیر ہے بچے کو بخار ہے دوائی اچھے سے ڈاکٹر سے لائے مگر جو ڈاکٹر سے صفا عام تو صفا تو صرف اللہ دے سکتا ہے جس نے اللہ کی صفت غیر کو دی اس نے غیر کو معبول بنا لیا جو کوئی تیر کو سمجھتا کہ شفا دے سکتا ہے اس کا تیر بھی معبود اللہ بھی معبود اس نے اللہ کے شریک ٹھہرایا اور اب یہ تعبط ہے جس کی یہ عبادت کر رہا ہے اور تعبوت کی عبادت جب تک شامل ہوگی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ قبول نہیں کرے گا ولہ بزوا تاوت سے جنہوں نے اطلاع کیا پرے رہے تو اس کی عبادت نہ ہونے پائے اسی طرح اللہ حکم چلانے کا اور حکم بنانے کا حق رکھتا ہے کسی کو حق دیں اللہ کے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق دیں کسی اور نبی مرسل کو نہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں سن چکے ہر روز سنتے کہ اللہ کے نبی علیہ سلاۃ وسلام نے جب کہا گیا کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے تو شہد نہ کھانے کی قسم اٹھانی اللہ نے اس پر سرگرش کی اور کہا کہلیمت تو اللہ لکھ آپ کیوں حرام قرار دیتے اس کو جو اللہ نے حلال کیا حلال اور حرام کا اختیار جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس سمجھے اس نے اس کو معبود بنا لیا کیونکہ یہ معبود ہے برحق کا حق ہے یہ اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں اللہ لہ الحلق و خبردار جیسے پیدا کرنا صرف اسی کا حق ہے تم نے مان لیا بش بھی مانتا ہے بش کے ساتھ اس کے منافق ہماری بھی مانتے ہیں مرتد لوگ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا پیدا کو نہیں کر سکتا جب یہ مانتے ہو تو ظالم ہو یہ بھی مان لو کہ اللہ کے سوا قانون بنانے کا بھی کسی کو حق نہیں کہ لوگوں کے لیے کسی چیز کو حرام کر دیں کسی کو حلال کر دیں کیونکہ اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا پیدا کرنے والے سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ان کا ضابطۂ حیات کیا ہوگا معیشت میں انہیں کن کن حدوں کی پیروی کرنا ہوگی تعلیم میں انہیں کس نظام کا جو ہے وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا انہیں تعزیرات میں کیا کیا سزائیں کس وقت کن شہادتوں پر دینی ہوگی اور اسی طرح سے نماز کا طریقہ کیا روزے کا طریقہ کیا حج کا جیسے حج اور روزے اور نماز کا طریقہ کوئی اور نہیں مقرر کر سکتا اگر کوئی عالم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھانا چاہے تو عام لوگ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے کیوں وہ کہ جناب کبھی تو قبلہ تھا یہ تو نہیں کہ کبھی قبلہ ہی نہیں رہا اگر یہاں پر اس وقت امریکہ جو ہے وہ دن دنا رہا ہے اور اب خبر امریکیوں کو چلی جائے گا یہ بیت المقدس کی طرف بھی کبھی منہ کر کے نماز پڑھتے تو کیا حرج ذرا خوش ہو جائیں گے نرم ہو جائیں گے امت مسلمہ کے ساتھ اس کے پیچھے کوئی عامی بھی نماز نہیں پڑھے گا جس کے پاس فلم بھی نہیں وہ بھی اس پر حکم لگائے گا کہ یہ نماز نماز نہیں ہے قبلہ بدل چکا کہتا ہے کہ قبلہ نہیں تھا پہلے وہ کہتے ہاں اب محمد کا دن چلتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. اس کا سکہ چلتا ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ وَمَا اللہ کی وحی ہوتی ہے کیونکہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم نے کبھی بھی کوئی چیز حلال اور حرام اپنی مرضی سے کی وہ جو یہ کہتا ہے وہ اللہ کے نبی پر بھگتان کرتا صبح صبح آ گئی خامد نے ماں کہہ دیا جو کچھ اس وقت اسلام کے اندر قانون موجود تھا اس کے مطابق حرام ہو گئی اپنے خامد پر خامد نے قریب آنا چاہ چھونا چاہ خولا نے دھکا دیا اور ساتونی امسائی سے چادر رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اب نجازت کرتی ہے منتیں کر رہی ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیتی ہوں تو بچے چھوٹے چھوٹے خوار ہو رہا ہوں گی کہاں سے کھلاؤں گی بڑا سخت دستی کا زمانہ اور اگر اس کے ساتھ رہتی ہوں تو میں تو حرام ہو گئی ہوں. کیا کروں کوئی گنجائش ہے جب یہ نہیں چلا تو اس کہاں سے گنجائش گئے ادھر سے آسمان سے وہی آ کے خد سب اللہ تجا دوں کا اللہ نے خوب سن لی اس عورت کی بات اس کی پکار آسمانوں تک گئی اور قانون بن گیا کہ بیوی ہی ہے کا فارا دینا پڑے گا معلوم ہوا کہ قانون جو بنائے حلال و حرام مقرر کرے ایک آئین پاکستان کا حلال ایک اللہ کی شریعت کا حلال جو آئین پاکستان میں حلال ہے جائز کام کہتے ہیں جائز حلال نہیں کہتے جائز کام وہ شریعت اسلام میں ناجائز ہے آئین پاکستان میں سب کو مرضی آزادی اگر قبر پر جہانوی دروازہ کھولنے والے کسی طرح سے خطرہ محسوس کرتے ہیں پولیس آئے گی پولیس سے کام نہیں بنتا پہنچائے وہ دروازہ کھلایا جائے گا اس میں سے لوگوں کو گزار کر امن کے ساتھ گھر تک پہنچایا جائے گا تاکہ وہ اپنی عبادت کا طریقہ تاغوت کی عبادت کا پوری طرح سے سرپرستی میں اس قانون کی ادا کرے ہاں اگر توحید والوں کو خطرہ ہوگا ان کے لیے بھی آ گا دونوں دو کے لیے آئے گا تاغوت کا یا توحید والوں کا ایک ہی بات اسی طرح ایک عورت تو عید کو اختیار کرتی ہے اپنے خواب پر حرام ہو جاتی جو خامد جاتا مشرک ہے تو صرف ایک گلی میں کھڑا شخص بھی کہتا مشرک کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ لیا بابوں کے لیے مجھے تو ہر آن پر مدد کرتے اور میں تو ان سے ہی لوں گا تم جلتے رہو اور خوب جی بھر کے پکار لگاتا ہے غیر اللہ کی جی یا صاحب رضمان اللہ علیہ کو ڈٹ کر کافر کہتا سوائے چار کے یا خطرہ کے قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کیا یا کر حدیث ہے کیا کہ اگر جو کچھ ہے قرآن میں باقی سب داستانے ہیں بکوات ہے واض اللہ اصفر اس عورت نے جب دین سنا اس مسجد میں یہ تو عید والی ہو گئی اور اس پر تو ہو گئی ہے حرام بھی کون مانتا ہے کیا یہاں یہ قانون مانے گا نہیں جب تک طلاق اس کے پاس نہیں ہوگی وہ کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی حالانکہ طلاق کی ضرورت ختم ہوگی عبد اللہ روپڑی لکھتے ہیں رحیم اللہ اپنے فتوا میں پوچھا جاتا ہے کہ ایک موحدہ عورت کمروں کی نظروں نے آج اور غیر اللہ سے مانگنے والے کے ساتھ دیا ہی گئی ہے کیا کیا جائے تو اس نے کہا نکاح ورد نہیں ہوا اسے جدا کرو استبرائے بتن کے پاس بتن صاف کرنے کے بعد اس کا نکاجہ ورزی کر دو وہ علماء کم ہو گئے تو ہی تقریق کے لیے جو اللہ کو خالق مان لے اور اللہ سے مخلوق کا سوال نہ کرے وہ توحیدی نہیں ہے جو اللہ کو خالق مان لے اور اللہ سے بھی کرے غار سے بھی کرے وہ صرف جو اللہ کو رازق مان لے پھر اللہ سے کا سوال نہ کرے اللہ کو شاہی مان لے اللہ سے شفا کا سوال نہ کرے وہ تقبر ہے اس کے سینے میں کیا بڑا وہ اللہ کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا اس سے بڑا کافر ہو اور جو اللہ کے ساتھ غیر کو بھی شفا دینے والا سمجھے بابا کو بھی راضی رکھے اللہ کو بھی راضی رکھے کہ بابا بھی شفا دیتے ہیں اللہ بھی دیتا ہے اس نے اللہ کے ساتھ غیر کو معبود بنایا کیونکہ معبود وہ ہے جس میں عبادت کیے جانے کی صفات موجود ہو اللہ نے صفات علم و قدرت اللہ ہر جگہ کا چھپے اور ظاہر چھوٹے اور بڑے کا علم رکھتا ہے اور اس کو ہر جگہ پر قدرت اور اختیار حاصل ہے یہ اختیار اور قدرت غیروں کو سمجھا جائے یا کسی ایک صفت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو وہ تاوت ہو گیا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ساری سکھات کسی غیر میں کسی نے بھی مانی آج تک جس نے بھی غیر اللہ کو پوجا اس نے کئی ایک علاقہ بنائے ایک نہیں بنا ایک ٹیکنالوجی میں وہ امریکہ ہو گیا علاقہ ایک علاقہ ہو گیا بچہ بچی لینے کے لیے وہ یہ ہو گیا جو پیروں فقیروں والا ہے ایک ہو گیا بیڑے جو ہے وار کرنے کے لیے ایک ہو گیا رزق بڑھانے کے لیے وہ یا بھو یا جبرائیل ہو گیا جس کا تعبض کرتے اس طرح سے مابو باطلہ ہوں گے کیونکہ یہ سب کے دل میں ہے کہ اللہ جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ سارے کام کر دے اللہ کی ایک صفت کے اندر بھی اللہ کی ذات کے اندر اللہ کے احکام اندر اللہ کے احکام اندر اللہ کے افعال کے اندر جس نے کسی غیر کو شریک کیا اس نے مابو باطل بنایا اور وہ تعبوت کا پجاری ہے اللہ کی عبادت کیا ہے اللہ کے دین پر چلنا دین کیا ہے دین عبادت کے طریقے ہیں کلو ماں دا ربو دہ وہ لان کا ہر وہ عقیدہ جو اس لیے اختیار کیا جائے میں نے یہ عقیدہ بنایا آپ نے بنایا کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے یہ عبادت ہے ایک کال میں منہ سے یہ بات جو کر رہا ہوں اپنی طرف سے اللہ قبول بمائے عامر میری کوشش یہ ہے کہ میں وہ بات آپ کے سامنے کروں جس کو اللہ پسند کرتا اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے یہ عبادت ہو گئی اور جو عمل بھی میں اس لیے کیا کہ اللہ اس کو پسند کرتا اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے میں عبادت ہو گئی اور جو بھی عقیدہ اس لیے چھوڑا کہ اللہ اسے ناپسند کرتا اور اللہ اس سے خطرناک ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہو گیا جو کال اس لیے چھوڑا کہ اللہ اس سے غذم نہ کوٹا نہ پسند کرتا ہے وہی عادت ہو جائے اسی طرح سے عمل تو دین آسمان سے آیا حدود آسمان سے مقرر ہوئی کسی اسمبلی کو کسی بادشاہ کو کسی پریزیڈنٹ کو کسی پیر فقیر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے حرام کو حلال کر دے اللہ کے حلال کو حرام کر دے یہ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو رب بنانا ہے اخبار اربابملہ یہودوں میں سارا نے اپنے بولوں اور درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لی بتانا نبی علیہ صلاح سب پوچھنے پر یہ بتایا کہ جب وہ اللہ کی حلال کو تم پر حرام قرار دیتے تم مان لیتے بغیر دلیل کے دلیل وہی ہو جاتے تمہارے لیے اور اسی طرح سے دوسرا معاملہ ہے تو معلوم وہ حلال و حرام کا اختیار سوائے اللہ کے کسی کے پاس دلیل. یہ بات بڑی وزنی بڑی موٹی بڑی سیدھی ساری اور جو کوئی زمین پر بیٹھ کر شریعت بنائے اور اسے قانون عام بنا دے علماء نے یہ شرط لگائی ہے کہ قانون عام بنائے قانون عام ہوتا ہے جو ایوان حکومت میں تراوی کے طور پر لٹکا دیا جائے اور تمام عدالتیں ملک کی اس قانون کے مطابق فیصلے کریں اگر وہ قانون اللہ کے مخالف ہے اللہ کے قانون کے حاکم جانتا ہے کہ یہ مخالف الگ کرے تب بھی وہ اسے قانون قرار دیتا ہے تو یہ شرک ہے اور یہ کف ہے اور اس نے وہ کام کیا جو اللہ کے سوا کسی کو حق نہیں تھا کسی نبی مرسل کو بھی حق نہ تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہ تھا اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر آگاہ کرنے کے لیے اتنی سخت آیات لاگل کی ویل اگر ہمارے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہی میں کچھ لگا لیں بڑھا دیں یا کم کر دیں یا حض نام مل ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں تم قطا عنا مل پھر ہم اس کی رگے جان کو شرط کو کاٹ دے باہ تم بن من احدو حاجین تم میں سے ہمیں ایسا کرنے سے کوئی روک نہ سکے جب اللہ کے نبی کی یہ مثال بیان کی تو کہاں پوچھنا چاہیے کسی حاکم کو اختیار نہیں کہ ملک پر اللہ کی شریعت کے ہوتے ہوئے جو محفوظ و معمول ہے کلمہ بھی پڑھے اور اپنی شریعت بھی چلائے یہ کفرِ سری کا مرتکب ہے شرکِ اکبر کا مرتکب ہے اور یہ عرائے باطل ہونے کا داغے گا جب اس قانون کے مطابق جھکاتا ہے اس قانون کے مطابق جیلیں بناتا ہے کورٹیں بناتا ہے لا کالجز بناتا ہے اس قانون کو سیکھنے کے لیے پھر اس کے بعد اس کے تقدس کو بحال کرنے کی باتیں کرتا ہے اس قانون کا جسٹس اگر کہیں کوئی اصولی بات کر دے تو لوگ اسے اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیتے اتنے احمق لوگ ہیں کہ اللہ کے بندو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جسٹس یہ چیف جسٹس زیادہ بڑا بوجھنے میں کیونکہ چیف تھا اس کی قلم اللہ کی وحی سے بے پرواہ ہو کر چلتی تھی کبھی اس کے مطابق تھا اس کا قانون کبھی مخالف تھا اس میں تو آئین کا حلف اٹھایا ہوا تھا اس کو تم سروں پر اٹھائے پھرتے ہو تمہیں دین کی کیا سمجھ ہے ایک طرف تم عبدالعزیز صاحب عبد الرشید غازی کی قربانیوں پر بہت خوش ہوتے ہو اور دین کے قریب آ جاتے ہو ایک طرف تم جسٹس کو بھی اٹھائے پھرتے ہو اس کے لیے بھی جانے دے دیتے معلوم ہوا کہ لوگ دین کی سمجھ نہیں رکھتے کاشت کے دین کی سمجھ رکھتے اور کاش کے لیے اسلام آباد میں اتنی زبردست قربانی دینے والے اصحاب الخد کی تاریخ کو دہرانے والے کبھی تاغوت کی پہچان کروا جاتے کبھی تاغوت کی بتیاں سلجھا دیتے تاغوت کون ہے اس کی پہچان کیا ہے اس کے عبادات کے رائے الوقت طریقے کیا ہے اور آج بھی ایمان کے تقاضے کیا کیا یہی ایمان بس کیا نام علیہ اور غیر نہیں مغلوب عالیہ ورد جو اللہ کے نبی کے وقت تھے ان کو پہچان لیا جائے بڑی جلدی سارے کہیں گے ماشاءاللہ کہ مغلوب علیہ دہد ہے غالین نسارا ہے عرام طالین جو ہے وہ نبیین جین صدیقین شہادہ طالحین ہے بڑی پیاری بات کہی آپ نے مگر بس یہ اس وقت کے لیے تھا یہ تو ہمیں ٹیسٹر دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ اس کو لگا لیا کرو جب سرخ بتی جل جائے تو سمجھو کہ خطرے کا نشان ہے یہ قرآن فرقان ہے فرقان اسے اللہ تعالی نے کہا فرق کر دینے والا حق کو بادل تاغوت کی پہچان تاغوت کی عبادت کے رائز وقت طریقے مختلف چکروں سے کیونکہ تاغوت بڑا خطرناک ہے آپ کو یاد ہے کہ ایک بہت, بہت بڑے ولی کو بھی شبہ لاحق ہوا تھا. کون عمر رضی اللہ تعالی جب لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا سب سے پہلا کف یہ ظاہر ہوا کہ زکوٰۃ کا انکار کر دیا گیا جھوتی نبوت کے دعوے داروں کے بعد یہ لوگ کلیمہ پڑھتے تھے ہاں آپ کو پتہ پڑھتے تھے انہوں نے نماز ہم لوگوں سے سیکھی تھی کتابوں سے سیکھی تھی نہیں انہوں نے نماز صحابہ سے سیکھی رضوان اللہ علیہ یہ نماز بھی پڑھ سکے یہ روزہ بھی رکھتے یہ ادبی کر سکتے ان کی ڈاڑیاں بھی ہوگی یقین گولو داڑی میں اتنا غلو کیا گیا ہے اسی طرح کی ڈاڑی ہوگی سنت کے مطابق بالکل اور یہ صحابہ کو کم از کم دیکھنے والے ہوں گے کئی تو انہوں نے زکات دینے سے انکار کیا کہ ابو بکر کا حق نہیں ہے رضی اللہ سالم کو زکوٰۃ جمع کرے زکوط کے فریضے کے منکر نہیں تھے اس لیے عمر کو یہ شبہ لاحق ہوا کہ ابھی ان کا حکمی اسلام باقی ہے ابھی ان کا نام مسلم ہے ابھی انہیں کافر نہیں قرار دیا جا سکتا جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی نے مرتد قرار دیا کیونکہ یہ اسلام کے ایک ستون کو ڈھانے کا طریقہ اختیار کر رہے ان کا جو طریقہ اور عمل تھا وہ ایمان کا الٹ سارے آبال آدمی کو کافر نہیں کرتے یہ خارجیوں کا مذہب ہے کہ آدمی ہر گنا سے کافر ہو جاتا ہے ہاں وہ گناہ جو ایمان کا الٹ توحید کا الٹ ہے مزاد ایمان کی ضد ہو وہ اور ایمان اکٹھے نہ ہو سکے وہ اور توحید اکٹھے نہ ہو سکے وہ گناہ آدمی کو کافر کر دیتے جیسے اللہ کو بھی پکارنا غیر اللہ کو بھی پکارنا یہ گناہ کافر کر دینے والا ہے اسی طرح سے قرآن کو اللہ کتاب ماننے کے بعد زندگی میں پھینکنا یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں قرآن کا تقدس بھی ہے یہ عمل بھی کرے یہ عمل الٹ ہے تقدس کا یہ دونوں جمانی ہو سکتے ایک جگہ اور ایک حاصم مسلم بھی ہو اور یہ بھی کہیں کہ میں سید ہوں رحمۃ اللہ پر میں نے پڑھ کر دی ہے اور اس کے بعد اسلام کا جو مطالبہ کرے اسے جس طرح مچھر مارے جاتے ہیں نا مچھر مار دوائی سے ان سے بھی زیادہ ظلم کے ساتھ مار دیں انہیں بھی جلانے سے نبی علیہ الصلاح اسلام میں منع کیا انہیں جلا کر راف کر دے اور اور, اور بچوں کا بھی نہ کریں یہ عمل اور یہ اسلام دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں تو جو عمل الجھ ہے وہ کفر ہے اور اسی لیے امام بخاری نے کہا من الماسی امن الجاہل احباب کہ گناہ جو ہے یہ جالیت کے کاموں میں تھے بلاف پر اس گناہ کرنے والے کو کافر نہ کہا جائے جب تک وہ شرک کا مرتقب نہ تو گناہ کی ہے ایک عام گناہ ایک گناہ جو ہے ایمان کے ساتھ کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے وہ گناہ کرنے والا ایمان کے اندر سے نکل جاتا ہے چاہے ابن بات سے کسی نے پوچھا بکاوا نمبر دو اردو ترجمے میں موجودہ دارالسلام کا چھپا ہوا کہ شاید ایک بندہ گلے میں سلیم لٹکاتا ہے اس کا کیا حکم ہے کتنے رحیم و کریم ہیں ہمارے علماء کہتے ہیں بھائی اسے پہلے بتاؤ سلیب کیا ہے کن عقائد کی نمائندگی کرتی ہے اس کو اچھی طرح سلیب سے واقف کرا دو اس پر حجت تمام کر دو شاید جاہد ہو جب کی جہالت دور ہو جائے اثر اب اگر اسرار کرے سلیب لچکارے فرق کا پھر یہ کاپ ہے خارج ان بلت اسلامیہ خارج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن جس چیز کو بہتان اور جھوٹ قرار دے یہ اس کا نمائندہ بن کے پھر کر گلے ملٹ کا کر یہ دونوں عمل قرآن پر ایمان اور اس کا بھی ساتھ ساتھ لیے پھرنا یہ جمع نہیں ہو سکتے تو میرے بھائیوں ایمان اور اسلام تقویق کے لیے جو تصویر نہیں کرتا اس کے ایمان کا کوئی فائدہ ہی اگر ہم نے اللہ کے قانون لے لیے اور ہر وقت ہم اللہ کے قانونوں میں حساس ہوتے ہیں دماغ سلط کے مطابق پڑھنی چاہیے دو قرضوں کے درمیان کیا پڑھنا چاہیے غفل جدین کرنی چاہیے ہمین انتظار کرنا اسی طرح ہمیں باقی قوانین جو معیشت میں معاش میں نظام میں تعلیم میں تعزیرات میں چل رہے ہیں ان کی بھی خبر لینا چاہیے وہ کہاں سے آ رہے کون سے اسلام کے مطابق ہے کون مخالف ہے اور اس میں اگر ہمیں دستیق کر لے جایا ان کوٹوں میں کچہریوں میں کیونکہ ہم بڑے غریب سے کمزور ہیں ہماری قوت نہیں ایک شکڑا سا سپاہی بھی ہمیں لے جا سکتے کیونکہ اس سے پوچھے پوری فوج ہے اور جو انہوں نے کر دیا بتا دیا کہ یہ کسی کے بارے میں لحاظ کرنے والے نہیں یا ائو اللہ زین لا تب کفو من دونکم لا یا لو اپنے ادارہ کو کبھی کبھی اپنا راج دان دوست نہ بنانا یہ تمہارے اندر کسی فساد میں کوئی کمی نہ چھوڑیں گے ودو ماہ یہ وہ چاہتے ہیں جو تمہیں تکلیف پہنچائے اور ان کے چیروں سے بو آتی رہتی ہے بہت ہی اکبر جو سینوں میں چھپا وہ اس سے بھی زیادہ تمہارے ساتھ ہک ہے جس کا اظہار انہوں نے کافی حد تک کیا تو میرے بھائی تاغ کو سمجھنا یہ نفلی عبادت نہیں ہے یہ فرضی عبادت ہے اور یہ شرط ایمان ہے اور یہ پہلا رکن اسلام کا جس نے لا الہ کو نہیں ادا کیا وہ اس کا اللہ نہ ہوگا جو کیسے تبلیغی جماعت والے بھائی ہم تو جوڑتے ہیں تم توڑتے ہو ہم اعتراف کرتے ہیں ہم پہلے توڑتے ہیں الحمدللہ للہ پھر جوڑتے ہیں اور جوڑتے ہیں پہلے ٹوٹتے پھر جوڑتے ہیں غالے تعبت کے عبادت کے تمام طریقوں سے ٹوٹنا ذکر کیا گیا پھر جڑنے کا ذکر ہے إِلَى <اللَّه> اب اللہ کی طرف رجوع کرنے کی لذت آئے گی اب لذت وہ آئے گی کہ کفر حیران رہ جائے گا جبکہ اسلام آباد میں یہ جو سلوک کیا گیا ان لوگوں کے طریقے کار میں غلطیاں بھی تھیں بعض چیزیں سنت سے ہٹی ہوئی بھی تھی کمزوریاں بھی تھی پوری طرح اگر کہ یہ بات واضح تھی کہ یہ اللہ کا نظام چاہتے ہیں اور اس کو تابوت کا نظام کہتے ہیں مگر اس کی پوری تشریح اور وضاحت یا وہ کر نہیں سکے یا ہم تک پہنچی رہی وہ بھی رہتی اس کے باوجود ایک لڑکی بھی مرتب نہ کر سکے کیا یہ اسلام کی فتح نہیں ہے کیا یہ موجودہ نہیں ہے کیا تکلیف نہیں ہوتی آدمی کو زخم لگے جب سانس گھٹ رہا ہو دھویں کی وجہ سے کیا آدمی تکلیفی محسوس کرتا ناپ اور منہ پر ہاتھ رکھیے دیکھیے بنتا کیا کوئی دوسرا ہاتھ رکھ دیں وہ کتنا ہی پیارا بزرگ کیوں نہ ہو آپ ٹانگ مارے گے اسے اور پتہ نہیں کیا کیا مار دیں گے ہو سکتا زخمی کر دیں اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کس سکون کے ساتھ جان دی کیا اس نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ اسلام سچا دین ہے اور تم بے وقوف ہو احمد ہو اب ان کے ہاتھ تو بھول گئے یہ بھکلا گئے انہیں نظر آ کہ یہ مولوی کی سنگائی گدر سنگی نہیں ہے یہ ایمان ہے مر کیا کرے گا کہاں تک لے جائے گا لوگوں کو مرنے تک لے جائے گا عورتیں اور بچے بھی چلے جائیں گی یہاں تک اگر کہ عورتوں اور بچوں کو یہ لانا اس میدان میں یہ غلط ہے میں کہ سنت کے خلاف سمجھتا ہوں میں صرف اس سے جو فائدہ اثر ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ان تعبتوں کو رسوا کیا اتنا رسوا کیا اتنا رسوا کیا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے دل ضرور ہار چکے ہوں گے اور یہ دل سے مانگ چکے ہوں گے کہ اگر آج امت کو ایک ابن تحبیہ محمد بن عبد الوہاب مل گیا کوئی قیادت کرنے والا جو امت کو میدان فکر کے اندر بھی مضبوط کرنے کے بعد میدان جہاد میں بھی چلاتا رہے تو انشاءاللہ اسلام کا غلبہ یقینی کیونکہ اسلام کا غالب آنے کا وعدہ اسلام بھیجنے والے نے کیا واضل اللہ نے وعدہ کیا تم ایمان لانے والوں کے ساتھ نیک امال کرنے والوں کے ساتھ لخلی ضرور میں زمین میں خلافت دے گا کمر تخلف اللہ زمین کبھی جس طرح پہلو کو دیکھ رہا معلوم ہو یہ اللہ کی نہ بدلنے والی سنت ہے پھر خلافت مل کیوں نہیں رہی ہمارا قصور ہے ہمارا کام ناقص ہے ہم نا ایمان لانے میں وہ حق ادا کر رہے ہیں نہ ناعمال کرنے میں وہ حق ادا کریں اس کا مطلب یہ نہیں میں کفر کے پتلے لگا رہا ہوں رب اللہ ملزال نقص یہ نقش ہمارا دور کرنے کے لیے ہماری تمحیص ہو رہی ہے ہماری صفائی ہو رہی ہے یہ صفائیوں کے عمل ہے تاکہ ہم اس سے سیکھیں کہ کیا کثر ہم نے طاوتوں پر اعتماد کر لیا ہم نے سوچا کہ یہ لوگ جو ہے یہ اسلامی انقلاب لے آئیں گے اب تھڑے پر لے کر اتنے بہترین سرمائے کو امت کے سرمائے کو بیٹھ کے کیونکہ یہ لڑائی تو کہیں نہیں جا سکتی لڑائی تو اس طرح کبھی ہوتی نہیں تھی کیا گورنمنٹ کے ساتھ یوں نہاتا ہو میرے کو لڑنے کا کوئی ایک احمق بھی نہیں سوچ سکتا کیا جائے کے ایک عالم دین سوچے یہ کوئی جھانسہ تھا جو دیا گیا اور وہ جھانسے میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جن کو تعاون مانتے تھے انہی کے ساتھ پھر اعتماد کر لیا یہ پریکٹس کی کمی ہے اس لیے شاہ خلوانی رہی محلہ بڑی پیاری بات ساری زندگی کہتے رہے اللہ محلہ رحمت انواسیہ کہتے ہیں تفصیل میں تر دیا عقیدے کی صفائی اور اس صفائی کے مطابق زندگی کے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے زندگی کے جو متعلقہ میدان ہے زندگی کے جو متعلقہ معاملے ہیں ان کے اندر اس عقیدے کی روشنی میں اپنے عمل کو درست کرنا تاغوت تو مانتے فکر تاغوتوں کے مشورے میں کیوں آ جبکہ عبد العزیز شاہ نے تھوڑا جیسے میں نے سنا میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا کہ ٹی وی پر زیادہ ہاتھ سے بیٹے اور اس کے شدیات کے بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ یہ دونوں اور حاکم وقت یہ عبداللہ عید نے ابئی ہے بالم وہ عیدوں نے دھوکہ دیا کوئی چکر دیا انہیں اور وہ بیچارے کھڑے پر آ کر اپنا تمام سرمایہ جو سالوں میں جمع ہوا تھا پتا نہیں کتنے سالوں میں یہ جمع ہوا تھا سرمایہ اتنا قیمتی سرمایہ کہ لڑکیاں بھی نہیں نکل رہی بات اور موت کو سینے سے لگا رہی ہیں یہ انشاءاللہ خلوص کی علامت ہے اور جو ان میں سعید عقیدہ تھے اور اکثر کے بارے میں ہمیں اس نے جانا اللہ پاک انہیں جنت سے ایسی جگہ دے کہ وہ خوش ہو جائے ابھی تو یہ اتنا بڑا ظلم ہونے کے بعد بھی اگر ہم واقعہ سے کٹے رہے بس یہاں ہم اپنی مسجد اپنا مدرسہ اور اپنے اندر ایک تبلیغ کا دائرہ بس اسی میں رہے ولہ یہ حرام ہے ایسا کلمہ کام نہ دے گا جس کلیمے کا تعلق بیرونی زندگی سے ہے ہی کوئی نہیں واقعاتی زندگی سے واقعاتی زندگی میں ہم رہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ ہم پاکستانی آج ان کی باری ہے کل آپ کی اور میری باری ہے اور ہمیں انہیں سمجھنا اپنے دشمن کو اور یہ جو ہمارے مول عبدالعزیز صاحب نے غلطی کی کہ دشمن پر اس نے کیا ہم نے کبھی نہیں کرنا یہی ہمیں بربادی ایک تو ہم ان سے مدد لے بیٹھتے ہیں اشتہانہ بل مشرق کرتے مشرق سے مدد لیتے ہیں جب مدد لیتے ہیں تو مشرک ہوتا تکڑا ہم سے وہ ہاتھی ہوتا ہم چیوٹی ہوتے مدد لینے کے بعد وہ ہمیں پھر اپنی پالیسیاں ڈسٹریس کرانے شروع کر دیتا ہے پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا ایمان کس وقت ڈھیلا اور ہم کیا کہ کیا ہو گئے ہمیں اللہ پر پورا اعتماد کرنا چاہیے ای یم سرخ ای یم سرخم اللہ اگر تمہاری مدد اللہ کرے گا فلا غالب اللہ تو تم پر وہ غالب کبھی آ ہی نہیں سکتے و ای یم ظلمکم اگر وہ تو من تمہیں ساتھ تمہارا چھوڑ دیں من ذلبی پھر کون ہوگا یم سرکم جو تمہاری مدد کرے نمبا دی اس کے بعد اللہ پر تبقل کرنا ہے و ان تصویروں آخری کل یا میرے لیے اور آپ کے لیے وہ ان تسویروں اور پھر یہ بشارت کے ہم مستحق ہو جائیں گے جو جنت ہے محبت پہ رات میرے بندوں کو خوشخبری دے دو وہ جنت کی خوشخبری ہے وہ آخری بات کیا ہے ان تصویروں اگر تم صبر سے کام دو صبر کا کیا مفہوم ہے صبر کا مفہوم ہے کہ اللہ کی طرف سے تکلیفیں آئے تو جس طرح ان لڑکیوں تک نے جزا نہیں کی جنہوں نے ہمیں مرد ہوتے ہوئے بلّہ شرمندہ کر دیا میں اپنے گرے میں منہ ڈالتا ہوں تو مجھے اپنے سے شرم آتی ہے اور میں اللہ سے یہی امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا تو اللہ مجھے بھی یہی مان دے دے گا میں اللہ سے مایوس کیوں ہو جاؤں اپنے بارے میں آمین اگر صبر کرو گے اللہ کے راستے میں چل رہے ہو نبی علیہ السلاح و کے طریقے کے مطابق خالص اللہ کے لیے تو کوئی بھی تکلیفہ یا تمہارا قیمہ بھی ہو جائے گا تمہارے بچے بھی کاٹ دیے جائیں گے تو تم کہو گے اللہ تیرے کسی کام کو حکمت سے خالی نہیں سمجھتا تو نے جو کیا یہی حق سچ جتنا کسور ہے میرا لا ان سب کا لہو و نگ المؤمنین صرف یونس کو نہیں دیتے وقت المؤمنین قیامت تک آنے والے جب بھی یونس کی طرح اعتراف کریں گے ہم نجات دیتے کہ نہیں کریں ان تصور اگر تم صبر سے کام لو جزا فضا نہ کرو اور صبر کی دوسری شرح کیا ہے کہ تم نبی طریق پر جمے رہو تم اس سے دائیں بائیں ہو تاغوت سے مدد نہ لو تاغوت پر کبھی حسنے زن نہ کرو اگر تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں آ منا اور اگر علیحدہ ہوتے ہیں اب تل قبل ادا تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں غسین غیض کے ساتھ منل غیض ریف کے ساتھ انگلیاں کاٹتے ہیں سمجھ نہیں آتا تمہارا قیمت سب کا کر دے اللہ کہتا مر جاؤ اپنے غیر میں خبھی سو اگر ہم اللہ کا دامن اراد بھی پکڑے بلرہ ہم اچھی بار بھی کیوں نہ ہو یہ ہمیں مٹا نہیں سکتے دین تو کبھی مٹنا ہے ہی نہیں یہ تو اللہ کا فیصلہ ان شاء اللہ کہتا ہوں تالی نہیں کہتا یہ تالیکن کا مطلب ہے کہ اللہ نے چاہا تو نہ مٹے گا اگر چاہا تو مٹ جائے گا نہیں اللہ نے چاہ لیا کہ اس نے مٹنا نہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہاں ہم بٹ جائیں گے اگر اللہ کے دین کے راستے میں وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارا فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تن فرو اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے اللہ دردناک عذاب کے کنال سے, ہم, سے ہم, ہم کنار کرے گا تم بلا صحیح آ وہ تمہاری جگہ اور کام لے آئے گا جو نکلے گی اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں, کے راستے میں کے راستے تو نکلنا صرف زن لے کر نکلنا ہے یہ بڑی سخت بین ہوتی ہے ہر میدان میں نکلنا ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں نکلنا ہے میڈیا کے میدان میں نکلنا ہے ایجوکیشن کے میدان میں نکلنا ہے دعوت کے میدان میں نکلنا ہے ہر میدان میں مقابلہ ہے اور ولہ جو فکر کے میدان میں مقابلہ ہے وہ شدید ترین ہے اتنے شاندار بہترین نوجوان مرد اور عورتیں ایک مناسب قسم کے انسانوں پر اعتماد کرنے کی وجہ سے سب کے سب ان کے ہٹے چڑھ گئے جمع ال صاحب کی غلطی تھی اور خود عبد الرشید غازی نے کہا کہ یہ غلطی ان سے ہوئی پکڑے جانے والی غلطی بھی اسی وجہ سے ہوئی اور اس میں حامد میر نے لکھا کہ تین مہینے پہلے عبدالرشید غازی اس چیز کا اعتراف کر چکے تھے کہ عبد العزیز جس جھانسے میں ہے وہ غلط ہے اور وہ چپا چلانے والے ہیں اور یہ عبدالرشید غازی تقریباً ان سے بغاوت کرنے والے تھے بھائی سے مگر ماں نے کہا نہیں دونوں بھائی اختلاف نہ کرو یہ کیوں ہم جانچنے میں آتے ہیں نا تابوت کی پہچان نہیں سیدھی بات ہم کہتے ہیں کہ عالم ہو گے ڈگری ہوگی اس کی کیا پی ایچ ڈی ہوگی تابوت کی پہچان میں مان لیا پی ایچ ڈی تابوت کی پہچان میں پہچان بھائی اس وقت حاصل ہوگی جب تک سیاب تر دیا شاہ بالکل کہتے ہیں کہ یہ عقائد کی صفائی کو استعمال بھی تو کرو نا جب تابوت کو پہچاننے کے بعد تم نے یہ دین واقعاتی دین ہے یہ فلسفہ نہیں ہے شاعر کی کلام نہیں ہے معذ اللہ خط اللہ یہ حقیقی واقعاتی دین ہے اس کا ایک ایک سوسا جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور اس کو اور میزان بنا کر بنا کر والفرقان اللہ نے فرمایا ایک جی؟ قرآن فرقان ہے جو ہم کو باطل میں فرق کر دینے والا ہے ٹیکسٹر جس کی جیب کے ساتھ لگا ہو پھر وہ ننگی تار کو چھو کر مر جائے تو اس کی لاش موہب کون ہے کہ یہ اخلق انسان تھا اس کے پاس پھر تار لیا جس کے پاس قرآن ہو وہ تاغوت پر اس نے ذہن کرے سننے سے حق بات کو ایمان بنانے اور اس پر جم جانے کی توفیق توقیتہ فرمائے حامد اور ہر دم اور ہر اور حق کے بارے میں علماء حقا سے ہم اس بات کی تصدیق اور تائید کرتے رہے کہ ہم کہیں نبوی طریق سے ادھر ادھر تو نہیں جا رہے اور جب ہمیں یقین ہو تو پھر جٹ جائیں کٹ جائیں مر جائیں مگر اللہ کے رسول کا طریقہ کبھی نہ چھوڑے آمین اس لیے کہ جو ہونا ہے وہ لکھ دیا گیا اور جو نہیں لکھا گیا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا نہ یہ حاکم وقت کر سکتا نہ بش کر سکتا نہ ان کا کوئی باپ کر سکتا ہے زمین و آسمان جس کے وہی وہ کرنے کا حق رکھتا ہے اور قادر بھی وہی اللہ مجھے ایمان پر زندہ رکھے ایمان پر کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت تضیر کرے اپنے راستے میں اور اللہ تبارک و تعالی ہماری استقامت دین کے علم کی بنیاد پر قائم کر دے آمین بابل کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھ ہے ہاں اس سے مطالعے کی جائے اگر تو کتال کی پوچھتے ہیں تو وہ صرف کتال کی حد تک محدود ہے اگر جہاد کی پوچھتے تو جہاد کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ید وجوہت کرنا اپنی توانائیاں کھپانا اور ہر وہ شہ جو راستے میں حائل ہو اس سے لگ جانا جس کا نام جہاد ہے کتاب یہ ہے کہ اسی ایک مقصد کے لیے علائق کلی اللہ کے لیے تلوار اٹھانا ہے اور جب مسلمانوں کے علاقے پر کفار کا قبضہ ہوتا وہ تلوار بھی اسی لیے اٹھائی جاتی کہ یہاں ایک اللہ کی عبادت ہو رہی تھی اور یہ ظالم آ کر ہمیں ایک اللہ کی عبادت نہ کرنے دے بات یہ ہے یہ بات کی کہ ہم بہار چلیں ہے پاکستان میں جو پاکستان سوال ہوگا ان کا کا سوال ہے کہ انہوں نے سارا سے اسی فیصدی عوام ہمارے ساتھ ہے اس نے عقیدہ کی بنیاد پر فرق نہیں کیا جہاں تک ہمارا زبان ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کا ذاتی عقیدہ توحید والا تھا اسامہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی حامد میر نے بتایا اور اسی سے وہ متاثر ہو کر میدان جہاد میں داخل ہوئے عبدالرشید غازی اور اسامہ کا بچا وہ پانی پیا اس نے کہا آپ نے یہ کیا کیا اسے کا اس لیے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے تمہاری طرح مجاہد بنا دیں تو جن کا تعلق اسامہ یا عربوں سے ہو جاتا ہے وہ لوگ انشاءاللہ توحید پر ہیں نقائش کے باوجود ان کی توحید نقصانی سے ہوئی ہو سکتی ہے کہ ان میں بعض دراہٹ اور بعض کمزوریاں ہو مگر شرک کا اور اسامہ وغیرہ کے ساتھ رہنے کا یہ معاملہ ممکن نہیں ہے جبکہ ان کا محبوب اور ان کے ساتھ مل کر محبت کر کے چلنے والا آدمی مگر یہ جو بات لینے چاہیے بات اپنی حقیقت رکھتی ہے کہ جن لوگوں نے جہاد کا علم بلند کیا ہے اور یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ جو کوئی ایک کام کرتا ہے تو باقی سب چیزوں کی اہمیت کو گرا دیتا ہے لا شہری طور پر شعری طور پر تو وہ تو ہے اسامہ وغیرہ مستقل ہو مگر اس وقت الگ ہے جہاز بلند کرتے ہیں پھر عقائد کے بارے میں وہ تحقیق اور وہ احتیاط نہیں کر پاتے جو کہ سطح کا اصل جو ہے نقطہ سبھی تو کمزوری آتی ہے اس میں پھر یہ جواب ان کا بھی ہوتا ہے اربوں کا بھی کہ ابھی ہم امریکہ سے نہ بردا آزما ہے بس یہ سارے ہونے کے بعد ہم نے یہی کام کرنا ہے کہ یہاں پر قبریں بھی گرا دیں گے محمد عبد الواف کی طرح یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا یہ غلطی ہے بہت بڑی شرک اکبر وہ بے شک امریکہ کا ہو یا قبر پرستی کا ہو یا جاگر گاندھی کا ہو یا کسی اور کادری کا ہو ملکر ادیث کا ہو جو صرف اکبر ہے کتر بوا وہ اگر آپ کے اندر موجود ہے آپ کے میں کچھ فراج فرق ہے اور سارا کچھ مل کر شامل دعوت کرنی چاہیے تو یہ کمزوریاں ہمیں ماننی چاہیے تاکہ ہم نے داخل نہ ہو کیونکہ ہمارے معیار رسول کریم ہے صلی اللہ عل علیہ السلم کوئی اسامہ اور نہ کوئی زرکاری دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جہاز صرف کشمیر میں فلسطین میں پاکستان میں کیوں نہیں ہر جگہ پر ہے اور خطق اللہ مستطاطم کے ساتھ اللہ کے دروازنی استطاط ہے جہاں زبان کے دیہات کی استطاط ہے وہاں زبان کے ساتھ کرو جہاں تلوار کے ساتھ شال کی استطاط ہے وہاں تلوار کے ساتھ کرو حالات کے مطابق ہے پاکستان میں زبان کے ساتھ جہاد کے لیے ابھی بڑے مواقع ہیں وہ کرنا چاہیے ان تاویتوں کی پہچان کروانی چاہیے اور یہ کام افسوس ہے ایسا نہیں ہوتا مثلاً شدید صاحب یہاں کا امام کعبہ وہ اس شخص کی سیٹ ٹھونک گئے اس کے ہاتھ میں دعائیں کر گئے اور یہ کا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو اور اسی کے مہمان رہے افسوس ہے کہ مودی عبداللہ عزیز صاحب بھی نہ بولے وہ بھی کہتے ہیں کہ مامت میری ملاقات کراؤ وہ کم از یہ تو کہتے کہ ان کو بتاؤ کہ یہ کیا کر رہے ہیں مان لیا جو وہ اتنے بھولے تھے تمہیں پتہ ہی کوئی تھا کہ یہ اس کون ہے اور ان کی کارروائیاں کیا تو انہیں تعارف کرا دیا جاتا ہے تو یہ تو دن رات اللہ کی دشمنی پر ہم ٹونک کر ناجان میں آئے ہوئے اور آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو قانون بنانے والے اور قانون چلانے والے اور مسلمانوں کے قاتل ہیں اگر قبر پر کوئی شخص مجاوری کرواتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی پکار سکھاتا ہے اس کے مہمان رہتے ہی مام تابا اور اسی کی چیز ٹھوک کر جاتے تو لوگ ضرور سیخ ہوتے ہیں کہ یہ قبر پر کیوں رہے یعنی گھر کے بازار پر کیوں رہ کر چلے گئے اگر وہ ایک بڑی قبر کے پاس سارا وقت گزار گئے اور انہی کی تعریف کر گئے تو کسی کام پر گنج نہیں رہے اس کا مطلب ہے تاریخ کی پہچان کے باوجود ہم اس پہچان کو عملی زندگی میں ڈھونڈ چکے ہیں اور دیر ہمارا واقعات کی کم ہے ماں گراف سب لاکھ فلسفی زیادہ تو ہر جگہ پر زیاد اس کے مطابق ہے جو آپ کی قوت اور آپ کے مسائل ہے دلانے والے سامنے مسلمان جو لوگ اسلام مانگتے ہیں ہاں وہ مجمل غلط طریقے سے تو یہاں پر اسلام آباد میں جمع ہونا اور یہ جھانچے میں جانا سب غلط ہے مگر اصل بنیاد کے صرف اسلام مانگ رہے ہیں اور مانگنے والے کون ہے قومی اسلام پر جو کسی اسلام سمجھ کے عمل کر رہے ہیں عورتیں پر پردہ کر رہے ہیں مرد جو ہے اسلامی ہریوں کے ساتھ لماجے پڑھ رہے ہیں شیارے اسلامی پر عمل ٹہرا ہے مستقی نظر آتے ہیں ہی ایک طرح وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے یار ہیں اور امریکہ کے تو بھی ہے اور وہ امریکہ کے راستے کا بحاس کر رہے ہیں مگر برنہ کوئی بھی اپنے ملکیوں کو اس طرح نہیں مارا کرتا مان لیا کہ وہ اسلام کا اور غیر اسلام کا معاملہ تو علیحدہ کیجیے یہ پاکستانیوں کو بار دیا جائے آخر کار آپس میں صوبوں کے رشتے ہیں تعلقات ہے ناطے ہیں اور یہ چیزیں بہت بڑے فساد کا پیش فہمر ہے یہ ظاہر ہے کہ امریکہ کے دباؤ کے پاس یہ کیا گیا تو بلا شبہ ان پر یہ آئے صادق آتی ہے تابو کے راستے میں کتاب کرنے والے تھے اور وہ کاٹل فیس سبیل اللہ لیتے ہیں ان مجھے سمجھ آتی ہے میں وقت کیے عطاق اس وقت تک ہے جب تک وہ مسلم رہے جب وہ اسلام کا جوا گلے سے اتار کر پھینک دے اور اسلام کے مقابلے میں اپنی شریعت بنانی شروع کر دے اور مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی مدد کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنا شروع کر دے اور مسجدوں کو ڈھا کر حافظ قرآن بچوں کے ٹکڑے کرنا شروع کر دے اور عورتوں بچوں تک پجرس چھوڑے تو اس حاکم کی عطاق کرنے والا ان آیات کے تحت کاغل ہے یا بہت بڑا مختری ہے آج کے دور میں جب علماء دین پاکستان کے اندر موجودہ اتنا بڑا انتظام کیا ہے اس کے باوجود بھی لوگ خموش ہیں یعنی کہ علماء کوئی ایسی طریقے سے نہیں چلائی اسکول کے اندر اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اور اتنے بچے اور اس کے خلاف کسی نے کوئی بغاوت نہیں کیونکہ جتنا آپ نے بتایا کہ قانون کی ایک تاریخ کے اندر تمام سے باہر نہیں ہوئی کی حکمت سے اس طرح سوریز مشرف کے لیے کیوں نہیں لوگ نکل رہے اور مادی کو نکلے ڈرائیور کے بیچ میں شامل ہے اور غور و ففاق المارک کے بیچ میں شامل ہے جبکہ اس نے گورن اب تنظیم نے ملک میں جہاز کیا اور تعوت کے خلاف جہاد کیا اور لوگ اس کو کہتے تھے یعنی کہ عام لوگ ہو گئے تھے جو آپ میں جہاز کر رہے ہیں وہ کہتے پاکستان میں جہاز کیوں نہیں کرتے جب ایک بندے نے پاکستان میں اس کی کیوں نہیں کی یہ سارے بے سارے جن کا آپ نام دے رہے علماء کا الفاق المدارک سے ڈھائی ہزار علما اس کے بعد بیندیش کے بڑے بڑے مفتی احد کے مفتی سعودی عرب کے مفتی یہ فیصلہ دے چکے ہیں امریکہ کے مقابلے میں جو مسلمانوں کی حمایت کرنے کے بجائے امریکہ کی حمایت زبان کے ساتھ بھی کرتا ہے مولانا عبدالعزیز میرستانی غلام اللہ رحمتی امین اللہ پشاوری ان کے فقرے اور رستمی صاحب کے موجود ہیں آج بھی غزو اخبار نے شاید سب سے پہلے چھاپے تھے کہ وہ مرتاد ہے ملت اسلامیہ کے فارغ ہے سپاہی کے ڈنڈے سے اور فوجی کی گولی سے مرنے والا شویب ہے یا لفظ کوئی اور ہوگئے اور, اور جو شخص ان کے اندر ہیں وہ مورتا ہے اس کا پورے دلائل کے ساتھ واضح گیا اب وہ لگا سب تو موجود ہے اس کے بعد وہ کچھ نہ کرے تو اس کے جواب دے وہ میں عالم تو ہوں ہی نہیں میرے طالب علم یہ ان سے زیادہ جواب دیجیے مجھے نہیں پتہ کیوں نہیں کر سکتے اور عبد العزیز کا کچھ عمر ہے عبد العزیز کی عمر کیا ہے عبد العزیز کا رن ہے آپ علم ال ہے آپ طالب علم نہیں ہے آپ اس علما کی اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں آپ اس طریقے خود بھی چلا کرتے ہیں اس طریقوں آپ خود اس مشن کو جو آپ خود چلا سکتے ہیں جس طریقے سے جس طرح کے لوگ جو جی دین اسلام کا حق ہے رحم علیہ السلام اس کو تبلیغ کو لے کے چلتے ہیں اس کی علیہ السلام تاریخ کو لے کے چلتے ہیں چند لوگ اس وقت سے مصیبت آج کے مسلمان کلمہ جو ہے ان کو دین کا پتہ ہے آج کوئی امید نہیں ہے سب لوگ پڑھے لکھے ہیں دین کو سمجھ اگر ایک لیڈر جس طرح آپ کے ابھی آپ یہ بات کیا ایک لیڈر کسی کو اگر مل جائے اس کی کمان آپ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو یہ پاکستان کے اندر تاریخ نہیں بچ گی آپ کے پاس اللہ نے بہت کچھ اسکیم دی ہے لاہور میں آپ بیٹھے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اس تاریخ کو آپ لاہور میں جاری کریں اپنے لٹریچر پہ جاری کریں یعنی آپ ایسا لٹریچر مارکیٹ میں تقسیم کرنا شروع کر دیں کہ تابوت کیا ہے اسلام میں کیا ہے حق کیا ہے اس حق کی بات کی طرف آپ آنا شروع کر دیں آپ کے پیچھے ساری دنیا ہوگی پورا اسلام آپ کے پیچھے ہوگا ہم نے یہ نہیں کہا کہ اسلام و لادن آئے گا اسلام کو پھیلائے گا نہیں اسلام و بل تو ہے تو عالم دین ہے یہ ضروری ہے کہ ہم نے تو تلوار سے جنگ کرنی ہے اور امیرکا نے ہمارے پر مزائل بات ہے ہم نے قلم سے جنگ لڑ لی ہے آج ہم قلم اٹھائیں گے تو آج ہم اس جنگ کو جیت سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ہمت کرنی چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں اور حق ادا کرنا چاہیے آپ کو جو آپ کی بغیر زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے آپ ہمت براز کریں اور آپ اس مشن میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے آپ ثابت قدم وہ استقام جین کی طرف آپ وہ صبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہی ہے کہ اللہ نے آپ نے خود ہی بات کر دی ہے تکلیفیں آئیں گی اب اللہ ترین نہ انسان اللہ خود انسان پھزا رہی ہے مگر ووٹ ہو گئی ایمان لائیں گے عمل صالے کریں گے حق بات کی تنقین کریں گے اور اس میں صبر بھی کریں گے تکلیفیں تو آئیں گی تکلیفیں برداشت کریں گے ہم گھروں سے نکلیں گے اس کے ساتھ آپ جب علماء اس کی طرف آئیں گے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں اسلام کیسے اس عمل سے پھیلا نا ان کا عمل لوگوں نے دیکھا اسلام قبول بھول کیا سا. آج اسنبل کوئی پاکستان کے اندر عالم دین دکھا جی دے کسی علاقے میں تبلیغ کرتا ہوں یعنی کہ فو کلونی کے اندر مسجد کا امام ہے اس کو کوئی نہیں جانتا سا. اس کا عمل ہی نہیں اس کے عمل سے لوگ اس کو پہچانیں اگر آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی عمل کو پوری دنیا سے پہچانیں کہ لاہور میں ان کا سرکل ہے لاہور میں باعمل لوگ ہیں آپ میں لاہور میں جاتا ہوں جس ایریے میں آپ لوگ رہتے ہیں اس ایریے میں آپ کے بارے میں کوئی ایسی ایلیگیشن نہ ہو تو اس طرح آپ کی تعلیم آپ کا علم آپ کا جو ہے نا کیا نام ہے یہ تبلیغ پھیلے گی اور آپ کی یہ تحریر اختیار کر لے گی تھوڑا سا میرا تو کی یہ ریکویسٹ ہے اور سزا بھی ہے میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ غلط فہمی ہے میں ایک عدنا طالب علم ہوں بہرحال کانا گنجا کا کام اپنی ہمت اور اپنی اہلیت کے مطابق کر رہا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس میں مجھے اور مستعد ہونے کا